تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ان شو نات بچوں کے لیے اسلائی کہانیاں اور بہت کچھ محمد نسیبا رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو رہا ہے قرآن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 قُلْ يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ عَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وأمه, وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءً واللہ علی کل شیء قدیر صدق الله الذی آج کے درس کے آغاز میں ہم نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے اللہ فرماتے ہیں لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تو وہی بے شک اللہ تو وہی مسیح ہے مریم کا بیٹا کافر ہو گئے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے یہ قرآن کا بیان ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں غلطی پر ہیں جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم خدا ہے اگر ہم انجیل کا مطالعہ کریں تو انجیل کے مطالعے سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے آج کی انجیل آج کی انجیل جس میں تحریفات ہو چکی وہ انجیل بھی قرآن کے دعوے کی تصدیق کرتی ہے اس لیے کہ پوری انجیل میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حضرت مسیح علی سلاط اسلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک بار بھی یہ کہا ہو کہ میں خدا ہوں یا یہ کہا ہو کہ تم میری عبادت کرو ایک آیت بھی نہیں حیرت کی بات نہیں ہے ہمارا اللہ ایک ہے ہم مسلمان جسے اللہ مانتے ہیں جسے معبود مانتے ہیں وہ ایک حقیقت ہے اور وہ اللہ اس قرآن میں سینکڑوں بار دعوا کرتا ہے کہ میں اللہ ہوں میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی نہیں میں ہی خالق ہوں میں ہی رازق ہوں میں ہی مارتا ہوں میں ہی زندہ کرتا ہوں میں ہی عزت دیتا ہوں میں ہی ذلت دیتا ہوں میرے ہاتھ میں بیماری ہے میرے ہاتھ میں شفا ہے ہمارا اللہ تو بار بار دعویٰ کرتا ہے قرآن کریم میں حیرت کی بات نہیں کہ مسیحیوں عیسائیوں کا خدا ایک دفعہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں خدا ہوں پوری انجیل کے اندر ایک دفعہ بھی یہ نہیں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ کہا ہو کہ میں خدا ہوں تم میری عبادت کرو بلکہ قرآن کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا یا عیسا مریم اے عیسا مریم کے بیٹے تخزونی امیا من مندون اللہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو کالا سبحانک ایسے عیسا علی اسلام عرض کریں گے پاک ہے ما يكون لی ان اقول ما لی بحق میرے اللہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو آپ جانتے ہیں ما ما میرے دل میں جو کچھ ہے وہ آپ جانتے ہیں اور آپ کے دل میں جو کچھ ہے وہ میں نہیں جانتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تردید فرمائیں گے میں نے کسی کو نہیں کہا تھا اور انجیل سے بھی تردید ثابت ہو رہی ہے اور قرآن کی تصدیق ثابت ہو رہی ہے یہ تو اپنی جگہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسلام نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا اس کے علاوہ انجیل کو دیکھیں تو انجیل یوحنا میں یہ آیت ہے کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا آسمانی باپ مجھ سے بہت عظیم ہے اللہ کے بارے میں فرمایا یہ انجیل کے الفاظ ہیں اسی طریقے سے فرمایا آسمانی باپ سب سے عظیم ہے اور فرمایا کہ جو الفاظ تم میرے منہ سے سن رہے ہو یہ الفاظ میرے نہیں ہیں بلکہ آسمانی باپ کے ہیں جس نے مجھے بھیجا ہے تو بجائے اس کے کہ انجیل سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حضرت عیسی علیہ السلاۃ السلام نے کبھی خدائی کا دعویٰ کیا انجیل سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کسی نے بھیجا ہے میں کسی کی طرف سے آیا ہوں اور جس نے مجھے بھیجا ہے وہ عظیم ترین ہے جب ہے تھے عیسائیۃ اسلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو ان کے اٹھائے جانے کے بعد ان کے جو متبعین تھے ان کی اتباع کرنے والے ان کا بھی عقیدہ یہی رہا عیسا علیہ اسلام نبی تھے اور اللہ کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے آئے تھے پھر ان کے اندر اختلاف شروع ہو گیا ان میں سے کچھ لوگ تو وہ تھے جن نے کہا کہ عیسی علیہ اسلام صرف رسول تھے دوسرا گروہ وہ تھا جس نے کہا رسول تو تھے لیکن ان کا اللہ سے خصوصی تعلق تھا خصوصی رسول تھے یہ بس کہا تیسرا گروہ وہ تھا جس نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے مگر تھے مخلوق پیدا کیے ہوئے تھے اللہ کے بیٹے تھے یہ تیسرا گروہ تھا اور چوتھا گروہ وہ تھا جس نے کہا کہ حیث عیسی علیہ اسلام اللہ کے بیٹے ہیں مگر مخلوق نہیں ہیں بلکہ جیسے باپ قدیم بیٹا بھی قدیم اس طرح ان کے اندر اختلاف شروع ہو گیا خدا کے بارے میں میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ کا شکر ادا کرو اللہ پاک نے ہمیں ایسا دین عطا کیا کہ کم از کم عقائد کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے پوری امت کا ایک ہی عقیدہ خدا صرف ایک ہے صرف ایک ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے اللہ کے رسول ہیں ہماری زبان سے ہر نماز میں کہلوایا جاتا ہے کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد اب درس کہلوایا جاتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی لوگوں کو گمراہ نہ ہو جانا میری قبر کو سجدے نہ کرنا جیسے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی ہے تو الحمدللہ عقائد کے بارے میں اس امت کا اتفاق تو ان کا خدا کے بارے میں اختلاف عیسی علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کہ عیسا ہیں کیا اس میں اختلاف کیا ہے کسی نے کہا رسول کسی نے کہا خصوصی رسول کسی نے کہا بیٹا لیکن مخلوق اور کسی نے کہا نہیں بیٹا تو ہے لیکن غیر مخلوق ہے ہے بیٹا لیکن مخلوق نہیں ہے جب اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے تو تین سو پچیس عیسوی میں نیکیا کے مقام پر عیسائیوں کی ایک کانفرنس ہوئی جس میں ان کے اڑتالیس ہزار مذہبی لیڈر شریک ہوئے اس میں بڑی بحث ہوئی اس بارے میں کہ عیسا کو کیا کہا جائے وہ کیا تھے اس بارے میں بحث ہوئی چند ایک مذہبی رہنما تھے جن کی تعداد کو تین سو اسی کے قریب کتابوں میں لکھی ہے ان کی رائے یہ تھی کہ مسیح خدا ہے باقی کی رائے یہ نہیں تھی اڑتالیس ہزار میں سے تین سو اسی کی رائے تھی کہ مسیح خدا ہے لیکن اس وقت کا جو بادشاہ تھا تین وہ نیا نیا عیسائی بنا تھا اس کا یہی عقیدہ تھا کہ عیسی علیہ السلام خدا تھے چنانچہ اس نے مخالفوں کو یہی عقیدہ تسلیم کرنے پر مجبور کیا اور اب پوری عیسائی دنیا خا وہ کیتھولک ہوں یا پروٹیسٹنٹ ہوں سب کی رائے اور سب کا عقیدہ یہ کہ باپ بیٹا روح القدس یہ تینوں باپ بیٹا روح القدس باب بھی غیر مخلوق بیٹا بھی غیر مخلوق اور روح القدس بھی غیر مخلوق باپ بھی غیر محدود بیٹا بھی غیر محدود اور روح القدس بھی غیر محدود باپ بھی اضلی بیٹا بھی عضلی روح القدس بھی عضلی باپ بھی قادر مطلق بیٹا بھی قادر مطلق اور روح القدس بھی قادر مطلق باپ بھی خدا بیٹا بھی خدا اور روح القدس بھی خدا آج ان کا یہ عقیدہ ہے ہیں تینوں خدا مگر ہے ایک یہ وہ گورکھ دندہ ہے جو شاید کسی مند کی سمجھ میں نہ آئے کہ تین خدا پھر ایک کیسا ہو گیا کہ ہیں تینوں اور تینوں غیر محدود غیر مخلوق ازلی قادر مطلق لیکن ہے ایک تو قرآن کہتے لقد کفر کال مسیح مر جم یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ کفر کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے قرآن نے بہت سادہ سی دلیل دی آپ جانتے ہیں قرآن ایسے دلائل دیتا ہے جو شہری کی سمجھ میں بھی آ جائیں اور دیہاتی کی سمجھ میں بھی آ جائیں ایک سائنسدان کی سمجھ میں بھی آ جائیں اور بکریوں کے چرواہے کی سمجھ میں بھی آ جائیں قرآن منطقی فلسفی اور بہت تقیق زبان استعمال نہیں کرتا جو کسی کی سمجھ میں آئے اور کسی کی سمجھ میں نہ آئے اور عجیب بات یہ کہ اسی سادگی کے اندر ایسی گہرائی اور ایسی پرکاری ہے کہ ایک فلسفی کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے اور منطقی بھی قرآن سے اطمینان حاصل کر سکتا ہے اب عیسائیوں نے جو دعویٰ کیا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے قرآن نے اس کا جواب کیا دیا اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ ان سے فرما دیجیے تو بتائیے اللہ سے کون بچا سکتا ہے ان اراد ان مسیحبن مرم اگر اللہ ارادہ کر لے مسیح ابن مریم کو ہلاک کرنے کا وہ اما اور اس کی ماں کو ہلاک کرنے کا اگر اللہ ارادہ کر لے تو انہیں ہلاکت سے کون بچا سکتا ہے صرف مسیب نے مریم نہیں اور صرف ان کی والدہ نہیں بلکہ اللہ کہتے ہیں اگر میں اللہ زمین میں بسنے والے سارے انسانوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ اور فیصلہ کروں تو بتاؤ مجھے کون روک سکتا ہیں اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہنانے سے بہت سیدھی سی دلیل دی حضت عیسیٰ علیہ السلام بائبل کہتی ہے انجیل کہتی ہے عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علی السلاۃ اسلام کو سولی پر چڑھایا گیا اور جب سولی پر چڑھایا گیا تو وہ کہہ رہے تھے میرے اللہ میرے محبوب سو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا وہ کہہ رہے تھے اب ہیں خدا عیسیٰ علیہ السلام خدا بائبل کیا کہہ رہی ہے اور عیسائی دنیا کیا کہہ رہی ہے وہ خدا ہیں وہ قادر مطلق ہیں وہ ازلی ہیں وہ غیر محدود ہیں وہ غیر مخلوق ہیں اور پھر عیسائی کیا کہہ رہے ہیں ان کو سولی پر چڑھایا گیا عجیب ہے قادر مطلق اور ہے ازلی لیکن اسے سولی پر چڑھایا گیا اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے کیوں چھوڑ دیا قرآن گویا کہ عقل سے اپیل کرتے ہیں کہ لوگوں بتاؤ کیا تمہاری عقل میں یہ بات آتی ہے کہ ایک ایسا انسان جسے اس جیسے دوسرے انسان پکڑ کر جیل میں بھی ڈال سکتے ہوں اور اس کو سولی پر بھی چڑھا سکتے ہوں اور اس کی موت کا فیصلہ بھی کر سکتے ہوں کیا وہ انسان خدا بن سکتا ہے خدا ہو سکتا ہے کیا اسے قادر مطلق کہا جا سکتا ہے کون اُل اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ ارادہ کر لے نصیب نے مریم اور اس کی ماں کو اور زمین میں جتنے بسنے والے ہیں سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو کون اسے روک سکتے ہے بل اللہ ملک مابی بل اروی مما بینا اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ اللہ کا سب کا مالک اللہ سارے بندوں کا مالک اللہ اور بندوں میں نیکوں کا مالک بھی اللہ اولیاء کا مالک اللہ اور صحابہ کا مالک اللہ اور انبیاء کا مالک, اللہ انبیاء کا مالک بھی اللہ مسی ابن ماری مریم کا مالک بھی اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مالک بھی اللہ سب کا مالک اللہ اس دنیا میں جو کچھ ہے اور اس دنیا کے علاوہ جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت یا ما ماں وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اس نے کروڑوں قسم کی مخلوق پیدا کی جیسے چاہا پیدا کر دیا آپ کیڑوں کی دنیا دیکھیں حشرات کی دنیا زمین میں بلوں میں رہنے والوں کی دنیا دیکھیں ہزاروں قسم کے کیڑے مکوڑے حشرات اس نے پیدا کر دی آپ سزا میں اڑنے والے پرندے دیکھیں کیا کس قسم کے پرندے چھوٹے اور بڑے اس نے پیدا کر دی آپ جنگل کی دنیا دیکھیں کیسے درندے اس نے پیدا کر دیے آپ چپاؤں کی دنیا دیکھیں آپ نباتات دیکھیں کیا کیا پھل اور کیا کیا پھول حسین سے حسین تر اس نے پیدا کر دی ہے آپ جمادات کی دنیا دیکھیں پہاڑوں کی دنیا دیکھیں کیسے کیسے پتھر اس نے بنا دیے وہ پتھر بھی ہیں جو سڑک بنانے کے کام آتے ہیں اور وہ پتھر بھی ہیں جو تاج کا نگینا بنتے ہیں اور انگوٹھی کا نگینا بنتے ہیں وہ پتھر بھی اس نے بنائے اور آسمانوں کو بھی اسی نے پیدا کیا زمین کو بھی اسی نے پیدا کیا اور سارے انسانوں کو بھی اسی نے پیدا کیا وہ جو چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ کسی کو پیدا کرنے کے لیے باپ کا محتاج نہیں اور ماں کا محتاج نہیں اس کا دستور ہے اس کی سنت ہے اس نے اس کائنات میں یہ طریقہ بنایا کہ نر اور مادہ کے اختلاط سے انسان اور حیوان پیدا ہوتے ہیں لیکن اگر وہ چاہے تو ان کے اختلاط کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے اس نے مثال بتائی میں پیدا کر سکتا ہوں بغیر باپ اور ماں، ماں کے جیسے کہ میں نے آدم کو پیدا کیا میں پیدا کر سکتا ہوں بغیر ماں کے جیسے کہ میں نے ہبا کو پیدا کیا میں پیدا کر سکتا ہوں بغیر باپ کے جیسے کہ میں نے عیسیٰ کو پیدا کیا یخل حکمایہ شاہ وہ جیسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے کسی کا بغیر باپ کے پیدا ہو جانا معذ اللہ اس کے خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے اور کسی سے موجے کا صادر ہو جانا یہ اس کے خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے انبیاء کرام علیم اسلام کے ہاتھوں موجے ظاہر ہوئے السلام کو اللہ نے اصا اور یدبا کا معاوضہ عطا کیا اور سلیمان علی السلام کو تخت کا معا عطا کیا اور داود علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا اور عیسیٰ علیہ اسلام کے ہاتھوں میں شفا رکھ دی اور ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا اور کنکروں کو کلمہ پڑتے سنوا دیا اور انگلیوں سے چشمہ بہا دیا اور بکری کے خشکنوں سے دودھ کی نہریں جاری کر دی اور قرآن جیسا عظیم موزا عطا کر دیا لیکن ان کے موج ان موجزات کے باوجود محمد اللہ کے بندے ہیں خود خدا نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو موجے کا ظاہر ہو جانا یہ کسی کے خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے اور یاد رکھیے اگر نبی موجے کی وجہ سے خدا نہیں بن سکتا تو کوئی ولی کرامت کی وجہ سے خدا نہیں بن سکتا یا کوئی شوب دباز ہمیں شوب دکھا کر وہ کوئی ماورائی مخلوق نہیں بن جاتا لوگ ولیوں کے ہاتھوں کرامتے دیکھ کر معاذ اللہ ان کو خدا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہتے اللہ سے کیا مانگنا اولاد مانگنی ہے انہی سے مانگ لو شفا انہی سے مانگ لو رزق انہی سے مانگ لو نہیں کرامتے ظاہر ہونے کے باوجود وہ اللہ کے بندے ہیں خدا نہیں ہیں رازق نہیں ہیں خالق اور مالک نہیں ہیں آجز ہیں کمزور ہیں اگر اللہ انہیں ہلاک کرنا چاہے تو وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے یہ ہمارا عقیدہ توحید ہے انبیاء کی عظمت اور اولیاء کے احترام کے باوجود اپنے عقیدہ توحید میں خلل نہ آنے دو اللہ کے بندو انبیاء کی عظمت کا مطلب اور اولیا کے احترام کا مطلب اور بزرگوں کی عزت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عقیدہ توحید کو چھوڑ کر شرک کرنا شروع کر دیں یہ ناقابل معافی جرم ہے ایسے لوگ ہیں جو عیسائیوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے مسلمانوں کے اندر اس قسم کی چیزوں کو رواج دیتے ہیں نبی کو اتنا بڑھاؤ کہ خدا تک پہنچا دو ولی کو اتنا بڑھاؤ کہ نبی تک پہنچا دو یہ غلط ہے تو اللہ فرماتے یا کل حکما شاہ میں جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں کسی کا خلاف عادت طریقے سے پیدا ہو جانا اس کے خدا ہونے کی دلیل نہیں والله اللہ کل شی ان اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے ابناء اللہ احبا اور یہودی کہتے ہیں اور نصارہ بھی کہتے ہیں دونوں کہتے ہیں کیا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے لاڈلے اللہ کے محبوب آج بھی بائبل کے اندر یہ موجود ہے خدا بند نے یوں فرمایا کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹھا ہے اور بائبل کے اندر یہ موجود ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا یہ آج بھی بائبل میں ہے کہ گویا کہ جو عیسی علیہ السلام کو ماننے والے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے چہیتے ہیں اللہ کے پیارے ہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ایک طرف تو وہ عیسائی علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے اور پھر اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں کہ ہم سارے ہی اللہ کے بیٹے تو فرق کیا ہوا تو یاد رکھیے عیسا علیہ السلاط اسلام کو جو اللہ کے بیٹے کہتے ہیں تو اور معنی میں ہیں وہ باپ ہے یہ بیٹے ہیں اور ایسے بیٹے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا یہاں تک عقیدہ کہ جیسے باپ غیر مخلوق بیٹا غیر مخلوق, بیٹا غیر مخلوق باپ غیر محدود بیٹا غیر محدود باپ قادر مطلق بیٹا قادر مطلق باپ خدا اور بیٹا بھی خدا باپ بھی ازلی اور بیٹا بھی ازلی تو عیسی علیہ السلاۃ السلام کو تو اس معنی میں بیٹا مانتے ہیں لیکن اپنے آپ کو جو بیٹا کہتے ہیں کہ ہم سارے ہی اللہ کے بیٹے ہیں تو یہ لاڈلے ہونے کے معنی میں ہے محبوب اور پیارے ہونے کے معنی میں نسارا کی کتابوں میں ابن اللہ ابن اللہ اللہ کا بیٹا یہ حبیب اللہ کے معنی میں استعمال ہوتا تھا ابن اللہ کا معنی اللہ کا بیٹا حبیب اللہ کا معنی اللہ کا پیارا تو جب کوئی کہتا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں تو مطلب یہ کہ یہ اللہ کا پیارا ہے اس لیے اللہ نے یہاں دو لفظ استعمال فرمائے اب اللہ اہبا <وَأَحِبَّعُو> طلبہ جانتے ہیں کہ یہ عطف تفسیری ہے کہتے ہم اللہ کے بیٹے ہیں کیا مطلب یعنی اللہ کے محبوب ہیں یہ اگلا لفظ پہلے لفظ کی ماتوف ماتوف لے کی وضاحت کر رہا ہے اس کی تفسیر کر رہا ہے کہتے ہم اللہ کے بیٹے ہیں کیا مانا اللہ کے بیٹے ہونے کا ہم اللہ کے چہیتے ہیں اللہ کے پیارے ہیں تو ان کی کتابوں میں ابن اللہ کا لفظ توجہ سے سنیے گا ابن اللہ کا لفظ یہ استعمال ہوتا تھا حبیب اللہ کے معنی میں اللہ کا بیٹا ہے یعنی اللہ کا محبوب ہے اور ان کی کتابوں میں ابن اللہ یا حبیب اللہ کس کو کہتے تھے جو صاحب ایمان ہو اور عمل سالے کرنے والا ہو ایمان ہو اور عمل سالے تو اسے کہتے تھے ابن اللہ حبیب اللہ اللہ کا پیارا اللہ کا محبوب لیکن بعد میں انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہر وہ شخص جو اسرائیلی گھرانے میں پیدا ہوا اور جو نفرانی گھر میں پیدا ہوا وہ حبیب اللہ ہے اگرچہ نہ ایمان ہو نہ عمل صالح بعد میں یہ سمجھنا شروع کر دیا اور کہتے تھے کہ ہم چونکہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے پیارے کیوں ہیں کہ ہم یہودی ہیں اللہ کے پیارے کیوں ہیں کہ ہم عیسائی ہیں لہذا اللہ ہمیں قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا ہم جنت میں جائیں گے بلکہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا لیند خل الجنت اللہ منکانہ حدل او نثارا جنت میں جائے گا یہودی کہتے تھے صرف یہودی اور عیسائی کہتے تھے صرف عیسائی اور کوئی نہیں جائے گا